جی میں ایک منٹ میں دوبارہ ذرا روم سے جا کے پھر باہر واپس آتا ہوں کیونکہ مجھے آواز تقریباً کوئی دس پندرہ منٹ بعد آتی ہوتی ہے تو وہ پھر ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی پھر آنا شروع ہو جائے گی پھر تو اس لیے دوبارہ روم میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الویو کو ہم پڑھ رہے تھے اور مختلف یعنی اور اس میں سے باب بے فاسد کا باب چل رہا تھا باب بے فاسد کا باب آج ہم کچھ جو چیزیں پڑھیں گے وہ ہیں شرائط کے متعلق کہ جب بے کی جائے اس میں اگر کچھ ایسی شرائط لگا لی جاتی ہیں جن کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہے اگر ایسی شرط لگ جائے جس سے بے فاسد ہو جاتی ہے تو وہ کیا صورتحال ہوگی بعض دفعہ شرط لگا لی جاتی ہے لیکن بے فاسد نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے بے کی... ہو جاتی ہے بعض دفعہ شرط لگانے سے بے فاسد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے ایک ضابطہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہر ایسی شرط ہر ایسی شرط کہ عقد اس کا تقاضا نہ کرتا ہو ہر ایسی شرط کہ عقد اس کا تقاضا نہ کرتا ہو پہلی چیز ہر ایسی شرط کہ عقد اس کا تقاضا نہ کرتا ہو اس دوسری چیز یہ کہ وہ عقد کے مناسب بھی نہ ہو وہ شرط عقد کے مناسب بھی نہ ہو عقد کے مناسب بھی نہ ہو نمبر تی تیسری چیز یہ شرح میں اس شرط کی جواز کی کوئی صورت ذکر بھی نہ کی گئی ہو شرح نے اس شرط کو جائز نہ قرار دیا ہو نمبر چار یہ کہ تعامل بھی نہ ہو تعامل کسے کہتے ہیں کہ لوگ اس پہ عمل, عمل کرنا تعامل بھی نہ ہو لوگوں کا اس بارے میں نمبر پانچ یہ کہ اس کے اندر کسی آدمی کا فائدہ ہو کسی آدمی کا بائی یا مشتری یا ان میں سے کسی کا فائدہ ہو تو اگر ایسی کوئی شرط لگا لی جاتی ہے تو وہ شرط کیا ہوتی ہے مفصد ہوتی ہے عقد کو فاسد کر دیتی ہے دوبارہ سنیے ایسی شرط کہ عقد اس کا تقاضا نہ کرتا ہو اگر کوئی بندہ ایسی شرط لگا لے گا تو اس سے کیا ہو جائے گی عقد فاس جو بہ ہے وہ فاسد ہو جائے گی دوسری بات کیا تھی کہ وہ مناسب بھی نہ ہو وہ مناسب نہ ہو عقد کے وہ وقت کے مناسب بھی نہ ہو اگر مناسب ہوگی تو ٹھیکے لگائی جا سکتی ہے اگر مناسب نہیں ہے تو اس سے بھی اخت فاسد ہو جائے گا تیسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ شرح نے اس کو جائز نہ کرار دی اگر شرح نے کسی شرط کو جائز کرار دے دی ہے بہ کے اندر تو تب بھی کیا ہو جائے گا بہ تو درست ہو جائے گی لیکن اگر شرح نے جائز کرار نہیں دیا ہوا تو اس سے بہ فاصد ہو جائے گی چوتھی بات میں نے یہ بتائی تھی کہ نہ ہو. مطلب ہوتا رواج وہ چیز ایک شرط عقد اس کا تقاضا تو نہیں کرتا تھا لیکن ہوا یہ کہ رواج لوگوں کے اندر رواج میں آ رواج میں آ جس کی وجہ سے کیا ہوا وہ جو اگر رواج میں آ تو پھر اب بے فاسد نہیں ہوگی اور نمبر پانچ یہ تھی کہ منفات نفع بائے یا مشتری یا مبی اگر کوئی انسان ہے یعنی جو نفع جو قابل استحقاق چیز ہے اس کا کسی کا نفع نہ ہو اس کے اندر اب میں یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو باتیں ساری سمجھ آئیں گی مثال میں آپ کو دیتا ہوں میں نے کہا تھا نا کہ ایسی شرط لگا لی جائے کہ اکبر اس کا تقاضا نہ کرتا ہو اکبر اس کا تقاضا نہ کرتا ہو پہلا جو مسئلہ آج ذکر کریں گے وہ یہ کریں گے کہ دیکھیں بائے مشتری کو بیچ رہا ہے کیا بیچ رہا ہے غلام بیچ رہا ہے بائے کہتا ہے یہ غلام میں نے آپ کو بیچا اس شرط پر کہ آپ اس غلام کو آزاد کر دو گے یا آپ اس کو کیا بناو گے مدبر بناو گے یا آپ اس کو کیا بناو گے مقاتب بناو گے یا ٹھیک ہے لونڈی بیچی اور اس شرط پر بیچی کہ جی یہ آپ کے لیے امیں ولد بنے گی یہ آپ کے لیے امیں ولد بنے گی تو یاد رکھیے گا اگر یہ شرطیں گا تو یہ بے فاسد ہے بائے مشتری کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ غلام بیچ رہا ہوں اس کو آزاد کر دینا دیکھیں اکثر اس کا تقاضا نہیں کرتا جو بندہ آزاد نہیں کرتا دوسری بات یہ کہ اس میں غلام کا فائدہ بھی ہے اس میں غلام کا فائدہ ہے نا کسی ایک, ایک بائے یا مشتری کا تو فائدہ نہیں لیکن اس میں غلام کا فائدہ ہے بیچا جا رہا ہے اور غلام ایسی چیز ہے جو فائدے کو قبول کر سکتا ہے وہ پتا ہے فائدہ کیا چیز ہے تو اس کو آزاد کرنے کے حوالے سے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا بحفاصل ہو جائے گی یار ذرا مثالیں دیکھیے ذرا با اب دن جس نے بیچا غلام کو اللہ اس شرط پر ومم با اب جس نے بیچا غلام کو اللہ این یو مشتری این یو اے تک کرنا اللہ المشتری مشتری اس کو آزاد کر دے گا او یو دب باہ یو دب براہ اس کو مشتری کیا بنائے گا اس کو مدبر بنائے گا او یوکا تہ الا ائ یوکا تہ یا مشتری اس کوڈی کو الا اس شرط پر ایندہ کی جو مشتری ہے اس کو امیں ولد بنائے گا مشتری اس کو امیں بنائے گا تو ان تمام صورتوں میں فل بے فاسدون تو بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی ٹھیک ہے نا بے فاسد ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اور شرط کو جمع کرنے سے منع فرمایا لیکن اس میں ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک ہر شرط کی وجہ سے بے فاسد نہیں ہوتی ہر شرط کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ میں نے آپ کے سامنے شرط رکھتی ہیں کہ اکر اس کا تقاضا نہ کرتا ہو تو کیا ہو جائے گا بے فاسد دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں جی اگر ہر شرط سے بے فاسد ہو جاتی ہے مثال دیکھیں میں جی خریدتا ہوں ایک چیز آپ سے دس روپے کے میں نے آپ سے ایک کاپی خریدی میں کہتا ہوں جی میں اس شرط پر آپ سے یہ کاپی خریدتا ہوں کہ آپ مجھے ابھی فوراً یہ کاپی میرے حوالے کر دیں گے آپ یہ کاپی میرے حوالے کر دیں گے فوراً تو کیا ہوگا اس سے بے فاصد اس سے بے فاسد نہیں ہوگی یہ شرط کیا ہے اخت کے مناسب ہے یہ شرط دیکھیں اکت کے مناسب ہے بھئی اقت کے مناسب کیسے ہے بھئی جب کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو اقت تقاضا کرتا ہے کہ وہ مشتری کو فوراً مل جانی چاہیے عقت کا تقاضا ہی ہے بھائی, بھائی نے جب بیچتی ہے بھائی کی ملکیت ختم ہو گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سو قبضہ بھی فوراً مشتری کو دے دے تو سمجھ رہے ہیں بات کو یہ عقت کے مناسب ہونا شرط کہ بھائی میں نے غلام کو خریدا میں نے کہا بھائی آپ مجھے جو ہے ابھی اس کو دے دو گے تو ٹھیک ہے یہ عقت کے مناسب شرط ہے اس سے بے فاسد نہیں ہوگی اگر اب کے مناسب نہیں ہوگی تو پھر بے فاسد ہو جائے گی مثلا بائی مجھے بیچتا ہے وہی دس روپے کی کاپی اور کہتا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کاپی بیچ رہا ہوں دس روپے کی کاپی بیچ رہا ہوں لیکن اس کو جو ہے نا میں آپ کو سپرد جو ہے نا وہ ایک مہینے بعد کروں گا ایک مہینے بعد کروں گا اور اس وقت تک استعمال کروں گا اس کو اس وقت تک اس کو استعمال کروں گا اب کیا ہوگا یہ کہتا ہے کہ فورن کاپی مل جانی چاہیے تھی دوسری بات یہ اس میں بائی کا فائدہ ہے بائی کیا کر رہا ہے ایک مہینے تک استعمال کر رہا ہے ابھی آپ آگے دیکھیں گے صورتیں آئیں گی ٹھیک ہے نا یا ایک آدمی گھر بیچتا ہے کہتا ہے یہ گھر آپ کو بیچ رہا ہوں ایک کروڑ کا لیکن ایک مہینے تک میں اس کو استعمال کرتا رہوں گا یہ شرط کیا ہے یہ فاسد ہے یہ شرط لگانا اس میں بائی کا فائدہ ہے ایک مہینے تک وہ مفت کے اندر جو ہے بیٹھ کے بیچ ابھی رہا ہے اور مہینے تک اس کو استعمال کرے گا تو بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یہ ذرا ان کو سمجھنا ہے چیزوں کو یہ بہت کام کی چیزیں ہیں آئے کے حوالے سے تو دیکھیے دیکھیے دیکھ... ذرا دیکھیں اب ذرا آگے بتانے لگے کیا اگلا مسئلہ یہ بتانے لگے ہیں کہ ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ جی بائے کیا کرتا ہے بائے غلام کو بیچ رہا ہے بائے غلام کو بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ غلام میں بیچ رہا ہوں لیکن ایک مہینے تک میں اسے خدمت لیتا رہوں گا ایک مہینے تک بائے اپنے لیے خدمت کا شرط لگا لیتا ہے تو آپ دیکھیں عقت اس کا تقاضا نہیں کرتا عقت اس معاملے کا تقاضا نہیں کرتا کیونکہ عقد کہتا ہے کہ بھائی جو چیز آپ نے بیچ دی ہے اس کو قبضہ بھی فوراً دے دو آپ پہلی چیز تو یہ دوسری بات یہ کہ اس میں بائے کا نفع ہے بائے کا نفع ہے نا چیز تو اس کی ملکیت سے نکل چکی ہے لیکن وہ اسے خدمت لے رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا اس سے بھی کیا ہو جائے گا بے فاسد ہو جائے گی یا بائے گھر بیچتا ہے اس شرط پر کہ بھائی وہ ایک مہینے تک اس کے اندر کیا رہے گا یا ایک مہینہ یا کچھ مدت معلوم کے لیے وہ اس گھر میں رہے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا بہ فاسد ہو جائے گی یا کیا ہوتا ہے ایک آدمی کرتا ہے ہاں کوئی چیز بیچتا ہے مشتری کو کہتا ہے میں تمہیں یہ چیز بیچ رہا ہوں لیکن شرط یہ کہ تم مجھے قرضہ بھی دو گے تم مجھے قرضہ دو گے ٹھیک ہے میں تمہیں یہ چیز بیچ دیتا ہوں مطلب کہ میری گاڑی ہے میں تمہیں بیچ دیتا ہوں جی پانچ لاکھ کے اندر لیکن مجھے قرضے کی ضرورت ہے 50 لاکھ قرضے کی ضرورت ہے 50 لاکھ قرضہ چاہیے مجھے تو تم مجھے کیا کرو گے قرضہ بھی دو گے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا بہ کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ یہی کہتا ہے کہ جی کہ آپ مجھے کرو گے ہدیہ دو گے میں آپ کو چیز بیچ رہا ہوں لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ مجھے ہدیہ دو گے اس سے بھی کیا ہوگا بے فاسد ہو جائے گی دیکھیے ذرا آپ ساری صورتحال یہ دیکھیں یہ عمومی طور پہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ شرائط لگا کے کئی سی چیزیں اس وقت بازار میں تو دکاندار تو سمجھتا ہی نہیں ان چیزوں کو دیکھیں ذرا وہ قزا لکھا اسی طرح بے فاسد ہو جائے گی لوبا ابدن اگر بیچا ایک غلام کو اللہ اس شرط پر اللہ یس تخت کے باعث خدمت طلب کرے گا قرضہ دے گا اس کو دیکھیے او اللہ اس شرط پر کہ رزہ مشتری در ہمن کہ مشتری اس کو قرض دے گا ایک درہم در ایک درہم یا کوئی بھی جو بھی وہ کر لیں ٹھیک ہے قرضہ دے گا اس کو تو یہ کیا ہوگا او اللہ دیا لہو کہ وہ کیا کرے کیا؟ اگر بائی کہتا ہے میں چیزوں میں بیچ رہا ہوں لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ مجھے تم کچھ ہدیا بھی دو گے ساتھ ساتھ تو یہ کیا ہو جائے گا یہ تمام صورتوں میں بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی کیوں اک نہیں کرتا اور اس میں ایک بندے کا نفع ہے ایک بندے کا نفع ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں ذرا اگر ایک آدمی ایک چیز کو بیچتا ہے اور کہتا ہے یہ میں بیچ رہا ہوں لیکن میں ایک مہینے تک آپ کے سپرد نہیں کروں گا اس کو ٹھیک یعنی مہینے کے شروع تک یہ چیز ابھی بیچ رہا ہوں آپ کے قبضہ میں اگلے مہینے کے شروع میں آپ کو دوں گا ٹھیک ہے اس شرط پہ بیچ رہا ہوں آپ کو تو اب بھی کیا ہو جائے گا بہ کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی یہ بات یاد رکھیں اگر یہ شرط کے طور پہ یہ صورتحال لگائی جاتی ہیں ٹھیک ہے شرط کے طور پہ ہم اب ہم آتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف بھائی میں گھر خریدتا ہوں میں باہر سے جا کے گھر خریدتا ہوں تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بائے دو منٹ میں گھر خالی کر دیتا ہے. کہتا ہے, چلو جی ایک منٹ میں گھر خالی کر دیتے ہیں کہ جی ابھی میں نے ابھی خرید لیا ہے آپ پانچ منٹ میں سارا سامان باہر نکال دیں ایسا تو نہیں ہوتا اگر شرط لگائی جائے گی نا تو تب تو بے فاصد ہو جائے گی میں نے جا کے مکان خرید لیا ایک کروڑ کا میں کہتا ہاں وہ بھائی کہتا ہے ہاں جی اگر آپ کی مہربانی ہو تو میں یہ اس مہینے تک جو ہے نا میں آگے گھر بھی وغیرہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے آپ اگر اجازت دے دیں تو میں اتنا رہ لوں میں کہتا ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے گنجائش ٹھیک ہے اس سے بے فاصد نہیں ہوگی کیونکہ اب یہ شرط کے طور پہ نہیں تھا اب یہ شرط کے طور پہ نہیں تھا یہ اب کیا تھا احسان کے طور پہ ہے اگر شرط کے طور پہ لگائیں گے تو اس سے فاسد ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی دیکھیں ذرا کہتے ہیں وومم با نند جس نے کسی معین چیز کو بیچا ٹھیک ہے نا کسی معین چیز کو بیچا نظر آنے والی کوئی بھی چیز جو آئی نند اللہ اللہ کہ نہیں اس شرط پر اللہ اللہ نہیں کرے گا مہینے کے شروع تک یا مہینے کا اختتام بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ابھی بیچ رہا ہوں تو جب تک الا را سے شہری مہینے کے شروع تک یہ اس کو سپرد نہیں کرے گا فل بے واسدوں تو بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اس میں بے کیا ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں کیا ہو جائے گی بے فاسد ہو جائے گی تو یہ کیا اک اس کا تقاضا نہیں کرتا اک تو تقاضا کرتا ہے کہ بھائی چیز کی وجہ سے کیا تھا فورت کرنا فوراً لازم ہو گیا تھا لیکن اس نے وہ لگا لیا اس سے فاسد ہو جائے گی آگے دیکھیں ایک آدمی بیچتا ہے لونڈی کو یا ایک جانور بیچتا ہے کہتا ہے کہ یہ لونڈی بیچ رہا ہوں یہ جانور بیچ رہا ہوں لیکن اس کا جو حمل ہے وہ میں نہیں بیچ رہا لونڈی تھی حاملہ لونڈی تھی حاملہ لونڈی تھی کہتا ہے کہ جی یہ لونڈی بیچ رہا ہوں لیکن جو حمل ہوگا نا یہ نہیں بیچ رہا یہ جانور بیچ رہا ہوں جی یہ بکری ہے یہ بکری حاملہ ہے یہ میں آپ کو بیچتا ہوں لیکن اس کا جو حمل ہے وہ نہیں آپ کو بیچ رہی اس سے بھی کیا ہو جائے گی بے فاصل ہو جائے گی اب اس کے لیے آپ نے قاعدہ سمجھنا ہے قاعدہ کیا چیز ہوتی ہے اس کا قاعدہ کیا ہے جس چیز کو آپ اکیلے نہیں بیچ سکتے نا جس کو آپ اکیلے نہیں بیچ سکتے اس کا استثناء بھی نہیں کر سکتے کیا مطلب ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں اس کا حمل بیچتا ہوں اس بکری کا اس بکری کا جو حمل ہے جو اس کا بچہ ہو رہا ہے نا وہ بیچ رہا ہوں تو یہ بیک کرنا جائز نہیں تھا یہ بیک کرنا جائز نہیں تھا ہے نا غرر کا خدشہ تھا ایک آدمی کہتا ہے کہ اس بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں نے بیچ دیا اس کو اس کو نہیں بیچا جا سکتا تو جب اس کو خود اکیلے میں بیچا نہیں جا سکتا تو اس کا استثناء بھی نہیں کیا جا سکتا اب اب حمل نہیں بکرا اب کیا بک رہی ہے بکری بک رہی ہے کہتا ہے یہ بکری بیچ رہا ہوں اس کا حمل نہیں بیچ رہا پہلے یہ تھا کہ صرف حمل بیچ رہا تھا تو ہم نے کہا تھا بھائی غرر کا استعمال ہے تو نہیں ہو سکتا اب حمل حمل کو نہیں بیچ رہا بکری بیچ رہا ہے الٹ کام ہو رہا ہے آپ تو جس چیز کو انفرادن بیچا نہیں جا سکتا اس کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہے اس کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہے بیچے تو پوری بکری بیچے حمل سمیت بک اور نہیں بیچنی تو کچھ ٹھیک ہے نا یہ آ گا اس سے بہ فاصل ہو جائے گی اس کے اندر فائدہ کس کا آتا ہے بھائی کا فائدہ ہوتا ہے نا بھائی کا فائدہ ہوتا ہے جی وہ جی میں صرف اس کیا ہو جائے اس کا حمل نہ بکے وہ تو میرے پاس آ جائے اور بکری کیا ہو جائے نکل جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے دیکھیے کہتے ہیں جاری جس نے بیچا لونڈی کو اون یا چوپایا کو چوپا کو بیچا آپ کے پاس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک دا بتن کے اوپر کوئی ایک نشان سا لگا ہوا ہے نون ٹائپ نون کا نشان لگا ہوا ہے جن کے پاس کمپیوٹرائز کتابیں نہ ہوں جو ہاتھ کی لکھائی کی کتابیں ہوں دا بتن کے اوپر نون ٹائپ کوئی ایک نشان سا لگا ہوا ہے نقطہ سا لگا ہو... لگا ہوا ہے اسے کیا مطلب کیا ہوتا ہے اسے کیا مطلب کیا ہوتا ہے اب تو کمپیوٹرائز کتابیں آ گئی ہیں اس نے تو سارا ہی سارا سسٹم ہی چینج کر دیا یہ یاد رکھیے خواہ یہ نون نسخے کے لیے اور میرے پاس انہوں نے یہ نسخہ کا لکھا نہیں ہوا کہ جی اس میں مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے جو تھے نا اس میں اندر یہ دا بتن کا لفظ ہے دا بطن اور باقی نسخوں کے اندر اس کی بجائے کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ سائڈوں پہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ جی فلان نسخے کے اندر آپ کی ہو سکتا ہے کتابوں میں لگا ہوا سائڈ کے اوپر میری تو جو ہے نا اس کی بجائے تین چار چار لفظ آ سکتے تھے جو مصنف تھے انہوں نے چوتھا لکھ دیا کیونکہ وہ سمانے تو کتابیں لکھی جاتی تھی شاگرد لکھا کرتے تھے شاگرد لکھا کرتے تھے جب شاگرد لکھا کرتے تھے تو بعض کتابوں میں کیا آ تھا کسی کا ایک لفظ یعنی آگے کسی نے کوئی دوسرا لفظ لکھ دیا ٹھیک ہے بات کو سمجھے ڈاب بتن کی جگہ پتہ نہیں شاید کوئی اور لفظ بھی جو تھا نا کوئی بعض نسخوں کے اندر ذکر ہوگا یا چوپائے کو اللہ ہم لہا اللہ مگر حمل کو نہیں بیچا یہ استثنا کر لیا نا ٹھیک ہے اس کا حمل نہیں بیچا فصا دل بھائی تو بہ کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی آگے ایک آدمی جاتا ہے کپڑے والے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے بھائی میں یہ کر رہا ہوں یہ میں کپڑا خرید رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ بائیکیا کرے گا اس کو کاٹے گا کپڑے کو کے دے گا مجھے السلام علیکم وائس اوکے okay? دیکھیے تو مشتری جاتا ہے بائی کے پاس اور سے کہتا ہے کہ جی میں آپ سے کپڑا خرید رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے یہ کپڑا کاٹ کر بھی دیں گے میرے ناپ کے مطابق جو ہے نا یہ کپڑا کاٹ کے بھی دیں گے اور مجھے سی کر دیں گے قمیض مجھے بنا کر دیں گے آپ یا اس کی کبہ بنائیں گے ٹھیک ہے چوہا بنا کے دیں گے مجھے یا مشتری جاتا ہے جوتے چمڑے والے کے پاس کہتا ہے یہ چمڑا تو آپ سے خرید ٹھیک ہے نا ہوں تو یہ کیا ہوگا یا جوتا جوتے والے کے لیکن اس میں جو اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر آپ اس کو مجھے ایک تو صحیح سیٹ کر کے دیں گے دوسری بات یہ کہ آپ اس کے اندر تسمے لگا کر دیں گے ایسی شرطیں لگاتا ہے تو اس سے بھی کیا ہو جائے گی ہو جائے گی اس سے بھی بے فاصل ہو جائے گی کیونکہ اکتر اس کا تقاضا نہیں کرتا اور اس میں ایک آدمی کا نفع ہے مشتری کا نفع ہے آپ کپڑا خریدتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مجھے آپ کپڑا سیک کر بھی دو گے تب خریدوں گا کپڑا آپ سے تو اکت اس کا تقاضا نہیں کرتا صرف اور صرف بیچ کے چیز جا رہی ہے بیچی جا رہی ہے چیز صرف اور صرف کپڑا بیچا جا رہا ہے بائے کو آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے سی بھی دو آپ جوتا خریدنے کے لیے جاتے ہیں جوتے کے لیے آپ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اس کے اندر مجھے جو ہے نا ساتھ یہ پہلے زمانے کے حساب سے تسمہ وغیرہ بھی لگا کے دو گے تسمہ وغیرہ بھی لگا کے دو گے یہ سب کچھ کر کے دو گے یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے آپ کہیں آج تو جوتا جو بھی ملتا ہے تو تسمے کے ساتھ ہی ملتا ہے نا ٹھیک ہے یہ تو یہ صورتحال لیکن اب لیکن عرف کا اعتبار کیا ہوتا ہے آپ پردہ لینے جاتے ہیں پردے لینے جاتے ہیں نا عرف کیا ہے جن سے آپ پردے خریدتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہم پردے آپ کو سیکر بھی دیں گے گھروں کے لیے جو پردے خریدتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو سیک کر بھی دیں گے تو بھائی کیا ہوا اس کا مطلب ہے بے فاسد ہو جائے گی بے فاسد نہیں ہوگی یاد رکھیں یہ کیا صورت آج آ گئی یہ تعامل ہو گیا ہے رواج ہو چکا ہے یہ کیا ہو گیا رواج ہو چکا اس کا جب تعامل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں جائز ہو جاتی ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تعامل کی وجہ سے بھی چیز جائز ہو جایا کرتی ہے کہ جی وہ جس سے آپ کپڑے خریدیں ہم سیکھ کر بھی دیں اس ساتھ ہی فری آپ کو سیکھ دیں پردوں والی دکانوں پہ جائیں وہ ٹھیک ہے اور جو سیکھ سینہ فری جس کی سلائی ہے وہ فری ہے سلائی فری وہ بولے لکھا ہوا ہوتا ہے پردے ہم سے خرید گئے سلائی فری یہ تعامل ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیز کیا ہوگی جی کی وہ نہیں رہے گی اب آپ جوتے خریدنے جاتے ہیں تو جوتے کیا ہوتے ہیں اس میں تسما پہلے سے لگا ہوا ہوتا ہے آج کل آپ بوٹ شوٹ خریدتے ہیں جو بوٹ خریدتے ہیں تسمے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں یہ پہلے زمانے کیا ہوتا تھا کہ وہ تسمے نہیں لگے ہوتے تھے وہ الادہ سے ایک وہ کیا جاتا تھا اس کو تو اس وجہ سے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں آج کے زمانے کے بات نہیں کر رہے, رہے؟ دیکھیے ذرا کہتے ہیں وہ منش طرح سو بند جس نے خریدا کپڑے کو علا اس شرط پر این, این بائے کہ بائے اس کو کاٹے گا بائیں اس کو تا کاٹنا کاٹ کر دے گا یقین جی سی کر دے گا. گا اور سی کر دے گا کیا ہوتا ہے سینا ہوتا ہے وہ یقی تہو اس کو سی کر دے گا کیا چیز سیکر دے گا کمیس کمیز بنا کر دے گا اور کوبا ان یا چوہا بنا کے کہتا ہے میں کپڑا خرید رہا ہوں لیکن آپ مجھے یہ بھی بنا کے دو گے ٹھیک ہے او یا کوئی کسی نے خریدا کیا جوتا خریدا الا کے بائے اس کا کر کے گا برابر سرابر کر کے دے گا اس کو صحیح طرح کاٹ کر کے دے گا اس کی چمڑا ہوتا تھا نا تو وہ اس سے وہ بناتے تھے ٹھیک تو اس کی ساری صفائی وغیرہ کر کے دیتے تھے جی جوتا جو ہے اسے کہتے ہیں جی اس کی ساری فنشنگ فنشنگ وغیرہ ہم آپ کو کر کے دیں گے پوری ساتھ تو کہتا ہے کہ جی اس شرط پہ لے رہا ہوں جوتا کہ آپ کی ساری سب کچھ آپ مجھے کر کے دو گے اور یو شری کہا یا آپ اس میں تسمہ بھی مجھے لگا کے دو گے میں لے رہا ہوں لیکن تسمین لگانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے یہ پہلے زمانے کی آج کل تسمین پہلے سے بوٹوں کے نہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جو اوپر لگا جاتے ہیں کہا تسما لگانا ہوتا ہے پل بہ فاسے ٹھیک ہے نا تو بے فاسد ہو جائے گی یہ بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اس لیے ایک تو یہ کہ اخر اس کا تقاضا نہیں کرتا ٹھیک ہے نا تو یہ اس کا تقاضا نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں آج کل میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ برابر سرابر کرنا میں جوتا خرید رہا ہوں اب تو جوتے ہی ہوتا ہے کہ آپ خود ناپ سائز جو ہوتے ہیں نا سائز الگ الگ ہوتے نمبر سات نمبر آٹھ نمبر تو آپ جوتا ہی سات آٹھ نمبر پہلے زمانے میں یہ چکر نہیں ہوتا تھا سات نمبر آٹھ نمبر دس نمبر ٹھیک ہے وہ چمڑے کے جوتے ہوتے تھے تو بندہ کہتا ہے جی میں یہ خرید رہا ہوں جوتا یہ جو جوتا ہے لیکن آپ نے میرے سائز کے برابر کرنا ہے اس کو یہ آپ کی وہ تقاضا پہلے زمانے میں یہ تھا ٹھیک <تصفح> ہے آج کل کے زمانے کے تو آپ جوتا ہی خریدتے ہیں چھ نمبر خریدیں گے آپ کو چھ نمبر آتا ہے چھ نمبر کر کے دیں گے سات خریدیں گے سات نمبر خریدے تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگی یہ اگر یہ شرط لگائے گا تو یہ جائز نہیں ہوگی لیکن اس زمانے کے اندر بھی اس کے اندر تامل ہو گیا تھا اس زمانے میں بھی اس کے اندر تامل ہو گیا تھا کہ بھائی جو جوتا خریدتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جب جو میں جوتا خرید رہا ہوں تو ظاہری بات ہے میں اپنے پاؤں کے لیے خرید رہا ہوں نا جب میں اپنے پاؤں کے لیے خرید رہا ہوں تو آپ کیا کر کے دو گے مجھے اس کو فٹ بھی کر کے دو گے اس کی آج کل ایک مثال یہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں نا چمڑے کے موزے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو پہنتے ہیں سردیوں کے اندر چمڑے کے موزے آپ جب جاتے ہیں نا ان کے پاس یہ ریوینڈ کے جو ہیں بہت زیادہ دکانیں چمڑے والے موزے جو بناتے ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں ان کے موزوں کے سائز پڑے ہوئے ہوتے ہیں چھ نمبر سات نمبر آٹھ نمبر اس طرح مختلف ہوتے ہیں لیکن ظہری بات ہے جو چمڑا بنتا ہے نا یا موزہ بنتا ہے تو وہ ہر بندے کے ہو سکتا ہے جی جس طرح کسی بندے کا سات نمبر ہے پاؤں لیکن وہ پورے طور پر فٹ نہیں آ رہا ہوتا وہ فٹ نہیں آ رہتا صحیح طریقے سے تھوڑا سا کھلا کھلا لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ آپ کو فٹ کر کے دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو فٹ کر کے دیتے ہیں پر بالکل فٹ اچھا لگے صحیح طرح ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈھیلا ڈھیلا نہ ہو صحیح فٹ کر کے دے تو کیا یہ جائز ہے ہاں جائز ہے تامل ہو چکا ہے اس کے اندر آپ کہتے ہیں میں خرید رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے میرے پاؤں پہ فٹ آنا چاہیے بالکل زبردست طریقے سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ادھر وہ بندے بیٹھے ہی ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی آپ کو دو منٹ میں ٹھیک کر, کر, کروا کے دے دیتے ہیں ادھر سے وہ کرتے ہیں ناپ وغیرہ کر کے اور اس کو فٹ کر دیتے ہیں تھوڑی سی سلائی وغیرہ کرتے ہیں چینج کرتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں یہ جو ہے نا یہ ایسی چیز جو تامل ہو اس میں دی کا تعامل ہے اس کا تقاضا کرتا ہے یہ ہوتا ہی ہے کہ جی سوفوں کا کپڑا خریدتے ہیں آپ صوفوں کا ٹھیک ہے اور وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ ہم سے خریدیں ہمارا کاریگر آ جائے گا ہمارا کاریگر آپ کے آپ کو صوفوں کے اوپر لگا کے بھی دے دے گا ٹھیک ہے اور آپ سے ہم تھوڑی لیں گے مزدوری جو ہے ویسے خریدتے تو وہ مزدوری اگر وہ پانچ سو روپیہ لیتا لیکن آپ سے جو ہے نا ہوگا یہ اب دو سو روپئے کی لے لیں گے تو بھئی کیا اس میں وہ ہے گنجائش ہے ہاں گنجائش ہے تامل ہے ہر جگہ معاشرے کے اندر چل رہا ہے یہ تو اس کا تقاضا نہیں کرتا نا اک تو کیا کہتا ہے اک تو کہتا ہے جی بس بہ ہوگی ختم ہوگی بات لیکن تعامل کی وجہ سے کوئی سی کئی چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آ گئی آسان ہے مشکل تو نہیں ہے آسان ہے نا مشکل تو نہیں لگتا آپ کو یہ جو ہیں ساری چیزیں جو ہیں بس اس کو تھوڑا سا دیکھتے رہ کریں اپنے اپنے ارد گرد بھی دیکھا کریں چیزوں کو اپنے ارد گرد کو بھی دیکھا کریں یہ کیسے چل رہا ہوتا ہے معاشرے کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وجہ کیا ہوتی ہے ہم لوگ چیزیں پڑھتے ہیں لیکن آنکھیں نہیں کھولتے ہیں ہم کہتے ہیں آج سے 600 سال پرانے مسئلے ہیں وہ بھائی 600 سال پرانے مسئلے نہیں ہیں یہ غلط اگر آپ میں نے بعض علماء کو سنا ہے وہ جی پرانی پرانی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جی پرانی پرانی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہی پرانی کتابیں تو صحیح پڑھ لو تو آج کی کتابیں خود بہت آج کے ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی وہ کہا نے وہ بیان کر دی ہیں ساری صورتیں ہاں اس کی شکلیں نئی ہو گئی ہیں ہیں وہی چیزیں شکلیں نئی آ چکی ہیں اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس کا حکم کس کے ساتھ ملتا جلتا ہے فلاں کیا تھا تعمل کی وجہ سے کیا وہ آ رہے ہیں ڈفرینس آ رہے ہیں اور اگر ہاں یہ غلط ہوگا کہ میں نے دیکھوں جی قدوری کے اندر فلاں یہ لکھا ہوا مسئلہ اور قدوری نے اس کو ایسے ذکر کیا تو بس جی یہ مسئلہ ایسے ہی ہے قدوری نے اس کو ایسے ذکر کر دیا اور ہاں ہو سکتا ہے کہ صاحب قدوری نے جو اپنے تعمل کی وجہ سے وہ بات کی تھی لیکن جب تعمل چینج ہو گیا تو کیا ہوا معاشرے کے اندر وہ جو مسئلہ تھا وہ بھی وہ ہو گیا اس زمانے کو عرف تھا چینج ہونے سے کئی چیزیں چینج ہو جایا کرتی ہیں؟ ساری چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں، یہ, یاد گا. اورف، اورف یہ ہو جائے کہ جی سود نہ ہو جائے، وہ نہیں وہ تو سود ہمیشہ آرام رہے گا ٹھیک ہے جہاں پہ نصوص موجود نہیں ہوتی ہیں کوئی حکم عرف کے اعتبار سے لگایا گیا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ پھر حکم تبدیل ہوتا ہے اگر نس آ جاتی ہے ٹیکسٹ آف قرآن اینڈ حدیث نس کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ آف قرآن اینڈ حدیث اگر وہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا مسئلے کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے تو اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے میں بہت ہی بلکہ بہت زیادہ آئس کا میں خود سوچ رہا ہوں کہ میں تو کر رکھے ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کم از کم یہ بیو والے جو ہے باپ ہے نا یہ اچھے ہو جائیں اور جو امپورٹنٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی اچھی ہو جائیں جیسے کہ بیو کا باب بڑا کتاب امپارٹینٹ ہے کتاب البیو امپورٹینٹ ہے کتاب الزارہ بڑی امپارٹینٹ ہے کتاب شرکت بڑی امپورٹنٹ ہے ٹھیک جو ہمارے عام طور پہ معاشرے میں پیش آتی ہیں مزاربت والی ہے ٹھیک ہے نا تو جو عام طور پہ پیش آتی ہیں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو عمومی طور پہ اتنی نہیں پیش آ رہی ہوتی ہیں بعض ہوتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو عام طور پہ پیش آ رہی ہوتی ہیں جو جو زیادہ امپورٹنٹ پیش آ رہی ہیں ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کر لیں گے ساتھ ساتھ وہ اچھی طریقے سے ہو جائیں باقی پھر تیز تیز دیکھیں یہ فتوا جو دیے جاتے ہیں نا یہ بھی یاد رکھیں پہلے تین مہینے ہاں مجھے یہی میں کہہ رہا ہوں کس میں سے جو آپ کو بھی سمجھ آئے اور مجھے بھی آئیں اگلے تین مہینے وہ پڑھاؤں گا جو مجھے سمجھ آئے آپ کو نہ آئے اور آخری تین مہینے وہ پڑھاؤں گا جو نہ آپ کو سمجھ آئیں گی نہ مجھے آئیں گی تو بس پھر تو جو ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے جو آپ کے کام بھی آپ کو پتہ ہو کے جی واقعی چیزیں پڑھی ہیں اور آپ اس کو اپلائی بھی کر سکیں اگلے تین مہینے جو ہیں وہ پھر میں اپنے فائدہ سوچوں گا دیکھیں ہی وہ ہیں تو میں وہ کتابیں آپ کو پڑھاؤں اور آخری تین مہینے جو ہیں بس پھر وہ کسی کا بھی کچھ نہیں بس پھر تو یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا یہ متون کہلاتے ہیں متون یہ جو کتابیں ہوتی ہیں متون فتوا جو دیے جاتے ہیں نا فتویٰ ایسے نہیں ہوتا کہ جی اس کے لیے کوئی ہم کتاب لکھیں گے جی یہ فتوی جو مختلف اقوال ہوتے ہیں اس میں سے جو ہوتے ہیں نا جو فقہا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک یہ بات راجے ہے اس بات کے اوپر کیا ہونا چاہیے فتویٰ ہونا چاہیے اس کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نزدیک راجے ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے پھر کہا دیا جاتا کہ فتویٰ اس بات پہ جیسے علامہ شامید علے یہ بات جو ہے نا میرے نزدیک زیادہ وہ ہے قابل اعتماد ہے ٹھیک ہے زیادہ مضبوط دلیل ہے اس کی تو اس طریقے سے فتوا کے تو چکر ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی جن پہ فتوا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی بس یہی آج کا وہ ہے اچھا مجھے اب یہ بتائیے کہ کل کی کیا ترتیب ہے کل کی کیا ترتیب ہے کل بھی 11.40 چالیس سبق کریں کیونکہ مجھے ہر روز یہی ہوتا ہے کہ ہمارا سبق بہت لیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کل سے صبح کریں تھرسڈے کو ٹین تھرٹی پر دعا ہے نا تو جب تک دعا نہیں ہوتی تب تک جو ہے وہ اسی وقت ہی چلتا رہیں گے ہم نہیں نہیں جب تک وہ اسباق بقاعدہ شروع نہیں ہوتے تب تک اسے طرح چلنے دیں جب تک کہ وہ نہیں اسباق کی ترتیب لے تو وہ بن جائے نا تو پھر اس میں ہم پوری کو کر لیں گے کل اگر حدیث کا نہیں ہے تو پھر پرسوں پرسوں کیا پرسوں تو نہیں ہوگا ہوگا کل رات کو سبق ہونا ہے مفتی عمر سو آپ کا گیارہ سے گیارہ چالیس والا اچھا کل دس بجے ہوگا دس سے سوا گیارہ ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے پھر ہم ان کل جلدی کوشش کریں گے دس بیس تک آپ لوگ جو ہے نا انشاءاللہ شاء اللہ کوشش کریں دس بیس دس پچیس تک انشاءاللہ اللہ ہم سبق کل شروع کریں گے پھر رات کو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ جس طرح ابھی تک جب ایک دفعہ کلاسز سٹارٹ ہو جائیں پھر وہ ہم ایک ترتیب پہ سارا وہ کر لیں گے پھر تو <سلام> <سلام> کو وہ کر لیں گے کہ جی فلاں صبح کے جو ٹائم ہے اور اس نہیں تو وہ عمر صاحب کو جو سبق ہے مفتی عمر صاحب کو سبق نہیں ہوگا دس پینتالیس کا دس سے سبق گیارہ تک نہیں ہوتا سبق चले अगर वो हो गया तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा मैसेज कर दीजिएगा हम जल्दी कर लेंगे फिर दस पैंतालीस पे कर लेंगे ठीक है ना ठीक है अगर होगा तो दस पैंतालीस पे कर लेंगे ठीक है चलिए फिर असल माइक फ्री है